عوض باللہ السمیل علی من الشیطان العجیم من ہنزیہی ونقیہی ونبطہ وَلَا تُنکِحُوا مَا نَفَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ صَلَفْ إِنَّهُ كَانَ خَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَلِيلًا سولا تن کہو اور نہ تم نکاح کرو ماں ناکاہا آبا کم جن سے تمہارے آباؤں نے نکاح کیا ملنسای عورتوں میں سے جن عورتوں سے تمہارے آبا نے نکاح کیا ان سے نکاح مت کرو علامہ قبصل مگر جو پہلے گزر چکا ہے اندوں کا نہ خواہش وقتاً و ساسلا یقیناً یہ ہمیشہ سے ہی بڑی بے حیائی اور سخت غصے کی بات ہے اور برا راستہ ہے جہلیت کے دستور کے مطابق بیٹے کے لیے اپنے باپ کی منقوہ سے نکاح کرنا شادی کر لینا جائز تھا بور جہلیت میں بیٹا اپنے باپ کی منقوہ سے یعنی اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتا تو اللہ سبحانہ خانہ نے اس کو حرام قرار دیا سیدنا عبداللہ ابن عباس ربی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اہل جاہلیت ان تمام تر رشتوں کو حرام سمجھتے تھے جنہیں اسلام نے حرام قرار دیا ہے سوائے دو رشتوں کے نکاح سمجھتے تھے اور دوسرا بے اک وقت دو بہنوں کو نکاح میں رکھنا جائز سمجھتے تھے ان دونوں کاموں کو شریعت نے ناجائز اور حرام قرار دے دیا ولاسن کشو مان آتا ہے آبا کہ جن عورتوں سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہے تم ان کے ساتھ نکاح نہ کرو اور دوسرا اگلی آیت میں فرمایا وہ انتظم القسین دو بہنوں کو اکٹھا کرو ایک نکاح میں رکھو یہ بھی حرام ہے سخت بے حیائی اور اللہ کی سخت ناراضگی کا باعث ہے اور بہت برا راستہ ہے آج تم اپنے باپ کی منقوع سے نکاح کرو گے تو کل تمہارا بیٹا تمہاری منقوحہ سے نکاح کرے گا تو یہ راستہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بند کر دیا برا ابن عازق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے معموم سیدنا ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی طرف بھیجا جس نے اپنی ماں سے نکاح کیا تھا اپنے باپ کی منقوحا سے اس نے نکاح کیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو قتل کر دو اور اس کا مال بھی لے لو سنن نبی داعود درجہ میں سر کے اندر یہ رواج ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ باپ کی بیوی سے نکاح کرنا جرم ہے اور اس کی حد قتل ہے کہ اس مندر کو بھی قتل کر دیا جائے اور اس کا جو مال ہے وہ بھی مال غنیمت کی طرح وہ لوٹ لیا جائے ضبط کر لیا جائے بحق سرکار تو اب اسلام میں بھی کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ باپ کی منکوہ سے اگر کوئی بندہ نکاح کر لے تو فلاح حڈا لے اس پر کوئی حد نہیں ہے بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حد مقرر کی ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے اس کا مال لوٹ لیا جائے حرمت علیکم و ہاتھو کم و بناۃ کم و و و یہ تو تھا مسحرت کا رشتہ باپ کے سسرال کی جانے حرام کیا اب نصبی رشتوں کی بات اللہ وعندہ کر رہے ہیں کہ تم پر حرام ہیں تمہاری ماں و بناتکم اور تمہاری بیٹیاں و اخواتکم اور تمہاری بہنیں و عماتکم اور تمہاری پھوپیاں و خالاتکم اور تمہاری خالائیں و بناتو الاخی اور بھائیوں کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں و بناتو اختی اور ذہنوں کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں وہ اما ہاتھ وم اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے وہ احاوات رضائی اور تمہاری رضائی بہنیں و نسائی کم اور تمہاری ماؤں کی اب بیویوں کی مائیں اما ہات تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی صاف فِي حُجُورِكُم مِّن نسائِكُمُ دَخَلْتُم بِهِنَّا اور تمہاری وہ ربیبائیں ربیبا یعنی وہ لڑکی جو تمہاری بیوی کی بیٹی ہے تمہاری بیٹی نہیں لیکن تمہاری بیوی کی بیٹی ہے یعنی کہ بیوی کے سابقہ کامت سے بیٹی ہے اس کو کہتے ہیں ربیبا اور تمہاری وہ ستےلی بیٹیاں ربیبائیں اللہ فی حجوری تم جو تمہاری پرورش میں ہیں تمہاری گودوں میں ہیں من کم اللاتی دخلتم دخل بہنہ ان تمہاری بیویوں کی بیٹیاں جن سے تم نے دخول کیا ہے جمعہ کیا ہے فعلم تکون و دخل تم بہن فلا جناح عل اور اگر تم نے اپنی ان بیویوں کے ساتھ ہمبستری نہیں کی شب نہیں کی تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں وہ الابن کم الدین اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں وہ تمہاری بہویں جو بیٹے تمہارے پشتوں سے ہیں تمہاری پشت سے جو تمہارے بیٹے ہیں ان کی بیویاں وہ انسجعبین اور یہ بھی حرام کیا گیا ہے تم پر کہ تم دو بہنوں کو جمع کرو علامہ قد صلف مگر جو پہلے گزر چکا ہے ان اللہ رحیمہ یقین اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے اب جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے ان کی تفصیل اللہ تعالی نے یہاں پر ذکر کی ہے کہ ماں اس سے نکاح کرنا حرام ہے اب ماں نے نانی دادی اوپر تک یہ سب ماں کے حکم میں ہیں اسی طرح وہ بناطو کم تمہاری بیٹیاں بیٹیوں کے حکم میں پوتی نواسی نیچے تک یہ ساری آ جاتی ہیں اسی طرح اخواطو کم تمہاری بہنیں بہن چاہے سگی بہن ہو عینی بہن یا اللاتی ہو باپ کی طرف سے یا اخیاسی ہو ماں کی طرف سے تینوں صورتوں میں کوئی بھی بہن وہ بھی حرام ہے ساری بہنیں اس میں آ جاتی ہیں ہر حال میں حرام ہے اب کم تمہاری پھوپھیا اب اس پھوپی میں پھوپی کون ہوتی ہے باپ کی بہن اب اس میں دادا کی بہن بھی شامل ہے باپ کی بہن بھی حرام ہے دادے کی بہن بھی اسی طرح نانا کی بہن بھی یہ ساری اب کم کے اندر آتی عربی ہے عربی لغت بڑی پھنسی ہے وہ ایک لفظ اپنے اندر بہت معنی رکھتا ہے تو اماتکم کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں وہ اور تمہاری خالائیں اب خالہ کا لفظ ماں نانی دادی سب کی بہنوں کو شامل ہے ماں کی بہن بھی خالہ نانی کی بہن بھی دادی کی بہن بھی اوپر تک یہ سب خالاتکم کے اندر آتی ہیں ان سے نکاح کرنا بھی حرام ہے بب نات بھائیوں کی بیٹیاں بھتیجیاں بتیجیاں کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں اب بھتیجیوں اور بھانجیوں کے حکم میں بھتیجیوں اور بھانجیوں کی بیٹیاں بھی شامل ہیں بھتیجی حرام ہے تو بھتیجی کی بیٹی وہ بھی حرام ہے بھانجی سے نکاح کرنا حرام ہے تو بھانجی کی بیٹی سے نکاح کرنا بھی حرام ہو جائے گا وہ اما ہاتھتی اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے وہ احوات کو منروا اور تمہاری رضائی بہنیں یہاں پہ رضا کے اللہ نے دو رشتے بیان کیے ایک ماں رضائی اور دوسری رضائی بہن لیکن حدیث سے ثابت ہے کہ وہ تمام تر رشتے ساتوں کے ساتوں جن کا پیچھے ذکر آیا ہے نصب میں یعنی کہ اما ہاتھو کم ایک بناۃ کم دو اخبات و کم تیناتو چار خالات پانچ بناۃ العقی چھ اور بناۃ الاخت سات یہ سات رشتے ہیں نصب کے جو اللہ نے حرام کیے تو رضاعت کے رشتے یہاں پہ دو ذکر ہوئے ہیں اما ہاتھ تم تمہاری وہ ماں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے وہ احوا تو من اور تمہاری رضائی بہنیں صرف دو رشتوں کا ذکر ہے لیکن حدیث سے ثابت ہے کہ نصب کے جتنے رشتے حرام ہیں وہ سارے کے سارے رضائی رشتے بھی حرام ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یح رومو مین روا کی ماں غ جو جو رشتے نصب کے حرام ہیں وہ رشتے رضا سے بھی حرام ہو جائیں گے یعنی رضائی ماں بھی حرام ہے رضائی بہن بھی حرام ہے رضائی خالہ بھی رضائی پھی بھی رضائی بھتیجی بھی رضائی بھانجی بھی یہ سارے کے سارے رشتے جن کا اللہ نے ذکر کیا ہے پھر رضاعت کے معاملے میں ام المین سیدہ ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وضاحت کی ان کی حدیث ہے قرآن مجید میں تو صرف یہ ہے کہ رضاعت والی ماں وضاحت نہیں ہے کہ یہ رضائی رشتہ ثابت کا بولتا ہے سید عائشہ صیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ پہلے قرآن میں دس معلوم رضاعتوں کے ساتھ حرمت کا حکم نازل ہوا کہ بچہ دس مرتبہ کسی عورت کا دودھ پیئے تو وہ عورت اس کی ماں بنتی ہے پھر یہ دس معلوم رضاعتوں والا حکم منسوخ ہو گیا پانچ معلوم رضاعتوں کے ساتھ اور اس کا نسخ اتنا متاخر تھا کہ ابھی کئی لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ پانچ رضاعتوں والی جو آیت ہے اس کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہے پہلے تھا دس رضاعتوں کے ساتھ حرمر دس رضاطوں والی حرمت منسوخ ہو گئی پانچ رضاطوں والی حرمت کے ساتھ اب پانچ رضاطوں کے ساتھ جو حرمت ثابت کرنے والی آیت تھی وہ قرآن مجید میں تھی لیکن قرآن مجید میں سے حکم اس کا باقی رہ, رہ گیا لیکن وہ آیت منسوخ ہو گئی دس رضاطوں والی آیت بھی قرآن میں تھی پانچ والی بھی قرآن میں تھی دس والی کو پانچ والی نے منسوخ کر دیا پانچ والی کا حکم باقی رہا لیکن ان کی قراءت منسوخ ہو گئی اور قراءت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تھوڑا عرصہ پہلے ہی منسوخ ہوئی جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو یہ علم نہ ہو سکا کہ یہ پانچ رضاعتوں والی آیت کی قراءت منسوخ ہے بہن نیما یتلا مرل قرآن لیکن لوگ ابھی اس کو قرآن مجید میں سے سمجھ کر پڑتے تھے بعد میں جیسے جیسے لوگوں کو پتا چلتا گیا تو وہ رضاعت والی جو آیت ہے اس کی کلاوت ختم ہو گئی یعنی آخر آخر اسلام میں یہ معاملہ ہوا تو پانچ مرتبہ کوئی بچہ پیٹ بھر کے دور دودھ پیے لاتو حرمستان المستط ایک دو مرتبہ چوسنا اس سے حرمت ثابت نہیں ہوتی حرمت کیسے ثابت ہوتی ہے انم اٹو منل مجا رضاعت ثابت ہوگی بچے کو بھوک لگی ہو پیٹ بھر کے دودھ پیے اور سیر ہونے کے بعد پستان چھوڑ دے خود اپنی مرضی سے پانچ مرتبہ اس طرح سے بچہ کسی عورت کا دودھ پیئے دو سال کی عمر کے اندر, اندر دو سال کی عمر کے بعد پیئے گا پھر رضاعت کا رشتہ ثابت نہیں ہوگا پانچ پر پیئے دو سال کی عمر کے اندر اندر پیئے اور پیٹ بھر کے پیئے پھر حرمت رضا کی ثابت ہوگی یہ ساری باتیں حدیث میں ہیں تو اس سے ایک یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ حدیث صرف قرآن مجید کی وضاحت اور بیان نہیں بلکہ حدیث ایک مستقل حیثیت رکھتی ہے قرآن سے ہٹ کے حدیث کی اپنی ایک الگ سے حیثیت اور اہمیت ہے وہ احکامات کو بیان کرتی ہے حلال اور حرام کرتی ہے حلت و حربت قرآن میں بھی ہے حدیث میں بھی ہے تو اگر کوئی بندہ حدیث چھوڑ دے گا اور کہے کہ صرف پرانے مجید یا اس کی تفسیر اور وضاحت میں جو حادیث ہیں وہ قبول کریں گے نتیجہ تن وہ بہت سے حرام کاموں کا مرتکب ہو جائے گا تو حدیث کی ایک اپنی ذاتی مستقل حیثیت ہے بہت سے حکام ہیں جو حدیث کے ذریعے معلوم ہوتے ہیں اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قرآن مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور قرآن جیسی ایک اور چیز بھی دی گئی ہے یعنی جس طرح قرآن حجت ہے اسی طرح قرآن جیسی ایک اور چیز یعنی حدیث وہ بھی حجت اور ذریعہ کب اللہ تیم وہاں کم تمہاری بیویوں کی مائیں تمہاری صاف اب بیویوں کی مائیں ساتھ اس میں بیویوں کی تائیاں اپنا بیویوں کی نانیاں اور بیویوں کی دادیاں وہ بھی امہات میں شامل ہیں نانی دادی یہ بھی امہات میں یعنی بیوی کی ماں سے نکاح کرنا حرام ہے بیوی کی نانی سے پر نانی سے اوپر تک بیوی کی دادی پر دادی اوپر تک ان سے نکاح کرنا حرام بیوی بی کے ساتھ صرف نکاح ہوا ہے صحبت ہوئی ہے چاہے نہیں ہوئی نکاح ہو گیا تو اس کی امہات ساری ماں نانی پرنانی دادی پردادی یہ سب حرام ہو گئی ان سے حرمت ثابت ہو گئی چاہے رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو جائے یا رخصتی سے پہلے ہی بیوی بی فوت ہو جائے لیکن حرمت ثابت ہو گئی صرف نکاح کر کے یہ حرمت مساحرت ابا کم اللہ کی تھی خزور اکمسا اکم اللہ کی بہن اور تمہاری وہ ربیبائیں سوتیلی بیٹیاں جن بیویوں کے ساتھ تم نے ہم بستری کر لی ہے ان کی بیٹیاں تمہارے لیے حرام ہیں اور اگر عورت سے نکاح ہوا ہے رخصتی نہیں ہوئی طلاق ہو جاتی ہے یا رخصتی ہو گئی لیکن ہم بستری نہیں کی شاشی نہیں کی اس کے ساتھ اور طلاق ہو جاتی ہے تو مرد کے لیے اس عورت کی بیٹی سے نکاح کرنا حلال ہے دوسرے خامت سے اگر اس کی کوئی بیٹی ہے تو اس کے ساتھ نکاح کرنا اس کے لیے حلال ہے لیکن اگر اس کے ساتھ ہم بستری کر لی ہے عورت کے ساتھ تو پھر اس کی بیٹی اس کے لیے حلال نہیں ہوگی وا با اللاتی کی حجوری کم اور تمہاری وہ سفیلی بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں تمہاری ان عورتوں سے دخل تم جن سے تم صحبت کر چکے ہو فینم تک دخل تم پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو فلا جنا ہے تم پر گناہ نہیں کہ تم ان کی عورتوں کی بیٹیوں سے نکاح کر لوٹوں وہ بیٹے جو تمہاری پشتوں سے ہیں تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری پشتوں سے ہیں وہ بھی تم پر حرام ہے یعنی بہت اب یہاں پہ ابنا ابنا کے اندر پوتے بھی شامل ہیں پوتے بیٹے کی بہو پوتے کی بہو سب کا ایک حکم ہے یہ تم پر حرام ہے وہ انتچ میں اوبر اختن اور یہ بھی تم پر حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو جمع کرو یعنی بیاست وقت دو بہنوں کو اپنے نکاح میں رکھو یہ حرام ہے حدیث میں اس کے اوپر اضافہ ہے کہ خالہ بھانجی پھوپھی بھتیجی ان کو بھی ایک نکاح میں رکھنا حرام اور نجائز ہے یعنی کہ قرآن کے حکم سے کچھ زیادہ حکم حدیث کے اندر بھی جمع آیا ہے جمع کرنا منع ہے اِلَّا ما سلف ہاں اللہ ما قد سلف جو پہلے گزر چکا پہلے اگر ایسا ہو گیا تو وہ معاف ہے اب حکم کے بعد ایسا کچھ نہیں کرنا ان اللہ کانہ کا الرحیم رحیمہ یقین اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے